دل ہائے گناہوں سے دل ہائے گناہوں ہو سے بیجا کار نہیں ہوتا مغروب شہ ن سے بد کار نہیں ہوتا دل ہ بیمی ہوتا اچھا یہ گن ہو گا بیمار نہیں ہوتا دل ہن ہو گولا آ گن ہو سے کردار نہیں ہوتا ہل گن ہو سے آکدا ہو جس کا غم خار نہیں ہو تا گھبرا ای وہی جس کا غم خار نہیں ہو تا دل ہے گورا ہو سے نہیں ہوتا دل ہن سے سلو ارل حریب وسلم باف من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلاح وسلام علی یا رسول اللام علی یا حبیب اللہ صلا و سلام یا نبی اللہ واللہ الی الک و صحابک یا نور اللہ نويت السنت الاعتکاف پرماں مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوکان کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاعی دعوت برکاتم العالیہ اپنے رسالے کالے بچھو رسالہ ہے کہ جسے پڑھ کر کئی اسلامی بھائیوں کی اصلاح ہوئی ہے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر چلایا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی سنتوں بھری زندگی گزار گزارے ہیں میرا مشورہ ہے کہ یہ رسالہ بہت مختصر رسالہ ہے ڈبل بارہ صفحات یا بتیس صفحات کا رسالہ ہے اس رسالے کو ضرور حاصل کریں اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں اس کے صفحہ نمبر ایک پر امیر اہل سنت یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ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 یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود پاک کے فضائل میں اکثر یہ ہم سنتے ہیں کہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو یہ فضیلت حاصل ہوئی یہ فضیلت حاصل ہوئی تو یہ کثرت سے درود پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بزرگوں کی سیرت میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو کئی بزرگ ایسے گزرے کہ جو دن بھر روزانہ چالیس ہزار مرتبہ درود پڑھتے تھے کوئی ایسے تھے جو صبح پانچ ہزار پڑھتے شام کو پانچ ہزار پڑھتے تھے کوئی ایسے تھے جو دن میں تین ہزار دروش شریف پڑھتے تھے تو علماء سے پوچھا گیا کہ ہم کتنا درود پڑھیں کہ ہم بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے السلا تو وسلام علی کیا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے تو کوئی بھی درود پاک پڑھ کر نیت کریں کہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت نے بھی مدن انعامات میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک آج آپ نے پڑھا تو نیت کر لیں کہ کم سے کم دن میں تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے اور ویسے جمعہ کا دن ہے اس میں تو درود پاک کیا ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے جمعہ بھی وہ جمعہ ہے جو رمضان مبارک میں فضیلت اور بڑھ جاتی ہے صلی صل اللہ تعالی علی محمد ہی وبارک و وسلم میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیتے جی ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے اور اس رمضان کی آمد کے متعلق امیر عالیہ سنت دامد برکا تم آدیا نقل فرماتے ہیں اجازت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معلم ہے جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ظاہر ہوتی ہیں یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالی سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو پھر وہ بورے دارو جنت حضرت رضوان علی سولا تو سے پوچھتی ہیں کہ آج یہ کیسی رات ہے حضرت رضوان علی سولا تو سلام جوابن تلبیا یعنی لبئی کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ کے کرم سے وہ مبارک مہینہ ہم نے پا لیا ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں مانگنے کی گھڑیاں عطا کی جاتی ہیں اور بڑی برکت یہ ہے کہ اس میں مانگنے والا جو ہے وہ محروم نہیں کیا جاتا سبحان اللہ امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور محبوب رب اکبر سیدہ آمینہ کے دلبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ از وجل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالی سے مانگنے والا یہ محروم نہیں کیا جاتا تو یہ مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ کے ذکر کرنے والے کو اللہ کو محروم نہیں کیا جاتا مانگنے والا محروم نہیں کیا جاتا تو پھر مزید اس کی اور برکتیں سمیٹیں کہ جہاں نیک لوگ جمع ہو اور ان جمع ہونے والوں میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت اور زیادہ تیزی سے ہوتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے کم و بیش مقامات پر 30 دن کے احتکاب کا سلسلہ جاری ہے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ تعداد ہے وہ 2500 سے زائد ہے اور مزید ایسے سینکڑوں اسلام بھائی ہیں جو ایسے ایک دو دن کے لیے تین دن کے لیے متخف ہو جاتے ہیں تو ہزاروں کا یہ اجتماع آشقان رسول کی یہ صحبتیں طبلہ سنت دامد برکات مالیہ کی برکتیں یہ سمیٹتے ہوئے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا تو کیسے محروم ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمد للہ دعائیں قبولیا قبول ہونے کے بے شمار واقعات ہیں ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرے گھر میں چھ بیٹیوں کا باپ تھا ایک مرتبہ کسی مبلیغ دعوت اسلامی نے مجھے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی تو میں نے عرض کی کہ میں چھ بیٹیوں کا باپ ہوں میرے گھر میں پھر ولادت متوقع ہے دعا فرمائیے کہ اب اولاد نرینا ہو بیٹا ہو وہ اسلامی بھائی انفرادی کوشش کا چھوٹا انداز اختیار کرتے ہوئے فنل کے فرمانے لگے کہ سبحان اللہ اب تو آپ کو اجتماع میں حاضری کی زیادہ ضرورت ہے کیا معلوم آشقان رسول کے درمیان جب آپ دعا مانگیں تو آپ کی وہ دعا نہ جانے کس عاشق رسول کے صدقے قبول ہو جائے اس رائے میں کہتے ہیں کہ ان کی بات میرے دل کو لگ گئی اور میں سنت ومرے اجتماع میں حاضر ہو گیا وہاں مجھے بڑا روحانی سکون نصیب ہوا الحمد للہ وجل اجتماع کے چند ہی روز کے بعد اللہ عزوجل نے مجھے چاند سا مدنی منا عطا فرما دیا گھر والوں کی خوشی بیان سے باہر ہے الحمد للہ یزل میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اللہ عزوجل نے مجھے مزید ایک اور مدنی مننے سے بھی نوازا اور یہ بیان دیتے وقت مجھ گناگار کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے خدمات کی سعادت ملی ہوئی ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آشقان رسول کی صحبت میں مانگی جانے والی دعائیں کیوں قبول نہ ہوں گی کہ ان پر تو خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جماعت میں برکت ہے اور دعائے مجمع مسلمین اقرب قبول یعنی مسلمان کے مجمعے میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے اور علماء کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ کہ جہاں چالیس مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے تو بالفرض دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ بھی ہو تب بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لانا چاہیے ہماری بھلائی کس بات میں یقیناً اللہ از وجل ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ بیٹا دے تب بھی اس کا شکر ہے بیٹی دے تب بھی شکر ہے دونوں دے تب بھی شکر ہے اور نہ دے تب بھی شکر ہے ہر حال میں شکر شکر اور شکر ہی ادا کرنا چاہیے پارہ پچیس سورت و شورا آیت نمبر انچاس اور پچاس میں اللہ تبارک کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کمزول ایمان اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں تھا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے باز کر دے بے شک وہ علم و قدرت والا ہے تو صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ ہادی فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے جسے جو چاہے دے اور یہاں اس معاملے میں اگر یہ مدنی پھول ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے نا تو زندگی بڑی پرسکون گزر جاتی ہے کیونکہ بسا اوقات جو معاملات ہمارے بگڑتے ہیں اچھے سے اچھا کرنے جاتے ہیں جیسے مثال اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے گاڑی ملنی چاہیے کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے میرے پاس ایئر کنڈیشن گاڑی ہونی چاہیے کسی کے پاس کرایہ کا گھر ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے فلیٹ ملنا چاہیے کسی کے پاس فلیٹ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے بنگلہ ملنا چاہیے چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا کرنا چاہتا ہے چھوٹی سی دکان ہوتی ہے تو بڑی دکان کرنا چاہتا ہے تو یہ جو معاملہ دنیاوی طور پر جب اس طرح کا ذہن جب بنتا ہے تو بسا اوقات انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے یہی ہوتا ہے خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان وہ کام کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کے برعکس اگر کسی موٹر سائیکل والے کو دیکھنا ہو تو راستے میں ایسے کئی نظارے ملتے کہ کئی لوگ بس میں بھی وہ بھی چھت پر بیٹھ کے سفر کرتے تو اگر انسان ہمیں ان کو دیکھے تو اپنی موٹر سائیکل اس کو اچھی لگے گی کہ یا اللہ شکر ہے مجھے موٹر سائیکل تو ملی ہے جو کرایہ کے مکان میں رہتا ہے اگر وہ کسی جھوپڑی والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میرے پاس ایک اچھا مکان تو ہے تو اس طرح سے بسا اوقات انسان جب اس, اس طرح کی سوچ نہیں بناتا اور وہ بس بہت اچھا اچھا کر لے جاتا ہے تو نتیجتاں جو اس کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے تو اگر انسان ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اور یہ ذہن بنا لے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ضرور ملے گا مگر وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ یہ نہیں ملے گا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے جسے جو چاہے دے انبیاء علی السلام سلام میں بھی یہ سورتیں پائی جاتی تھیں حضرت سیدھا لوت علیہ السلام اور حضرت سیدھا شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف فرزند تھے یعنی بیٹے تھے کوئی بیٹی نہیں تھی اور ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چار فرزند عطا فرمائے اور چار صاحبزادیاں عطا ساحزادیاں اطافرمائی علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام ان کی کوئی اولادی نہیں ہوئی اللہ مالک ہے جسے جو چاہے دے بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنا شکر گزار اس کو اللہ کا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں وہ ماہ مبارک کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے جس میں ہر ہان ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ ماہ مبارک ہم پا چکے ہیں اور اس ماہ مبارک کی تو کیا ہی خوب فضیلتیں و برکتیں ہیں کہ اس کا جو استقبال ہوتا ہے نا رمضان و مبارک کا اس کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں پر ہوا چلتی ہے وہ عرض کرتی ہے کہ پروردگار عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں تو یہ جنت کا جو تذکرہ ہم سنتے ہیں بلکہ اس کے متعلق تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرنا چاہیے جنت کا سوال کرنا چاہیے, سوال کرنا چاہیے حضرت سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان سرور زیشان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین مرتبہ یہ دعا مانگی جس نے تین مرتبہ اللہ زوزل سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جس شخص نے تین مرتبہ دو سے پنا مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دو سے پناہ میں رکھ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ اطاف فرما ایمالا ہم سب کو جنت میں داخلہ آتا فرما یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا مولائے کریم ہمیں پیارے محبوب کا صدقہ جہنم سے بچا عفو کر اور ودا کے لیے راضی ہو جا ہو جا گل کرم کر دے تو جنت میرا ہوں گا یا یار جنت کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں یہ جنت کیسی ہوگی سبحان اللہ سنیے ایمان تازہ کیجئے جنت میں جانے کا کی طلب اور بڑھائیے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے اس سے جنت کے چار دریا بہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے سو جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو اے اللہ میں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما سبحان اللہ! نظر کرم ہوم دہرے سوئے گنگار ہو نظر کرم بیریضیا سو گنگار ہو نظر کرم بیریضیا سو گنہگار جنت میں پڑوسی ہمیں آ بنا دے جنت میں پڑوسی ہمیں آج دنیا میں حسن پر فریفتا ہو جاتے ہیں اور وہ, وہ کام کر جاتے ہیں جو شرن جائز نہیں ہوتا جنت میں خوش نصیب جو داخل ہوں گے انہیں جنتی ہوریں عطا کی جائیں گی ترجمہ ایک انزل ایمان ہے پارہ ستائیس سورت الرحمان آیتمد چھپن ستاون اٹھاون میں اعلی حضرت ترجمہ کو یوں کرتے ہیں کہ ان بچھو پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے اس کی تفصیل میں مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی فضان الرفان میں نقل کرتے ہیں کہ جنتی بیبیاں اپنے شوہر سے کہیں گی کہ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم جنت میں مجھے کوئی چیز سستے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی تو عزوجل کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بی یعنی بیوی بی بنایا اور مفتی امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ الہادی پارے شریعت حصہ اول صفا تا بیاسی پر لکھتے ہیں کہ جو جنتی ہور ہوگی اس کو کیسا حسن و جمالہ نصیب ہوا ہے فرماتے ہیں کہ اگر ہور جنتی ہور اپنی ہتیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ اور وہ ہر کیسی خوبصورت ہوگی کہ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے زیادہ صاف دیکھے گا جنت کی عورت سات سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیری ہو جائے جنت میں بھی نہریں ہوں گی سبحان اللہ جنت میں چار دریا ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہوں گی اور آج یہاں کی نہریں تو زمین کھود کر نکالی جاتی ہیں جنت کی جو نہریں ہیں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین پر روا ہیں سبحان اللہ اور نہروں کا ایک کنارا موتی کا دوسرا یاقوت کا اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہوگی آج یہاں بھی کھانا کھاتے ہیں جنت میں بھی کھانا ملے گا اور جنتوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے اب یہاں تو اپنی جیب کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں اچھا اچھا کھانے کو دل کرتا ہے لیکن جیب میں گنجائش نہیں ہوتی تو دل محسوس رہ جاتے ہیں کہ یار چلو اگلے مہینے پکائیں گے پھر کھائیں گے وہاں تو یہ معاملہ ہوگا کہ جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً پیش کر دیا جائے گا یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھلا ہو کر اس کے پاس آ جائے گا اب یہاں تو اپنا اور وہاں کم از کم کم سے کم ہر ایک شخص کے سرہانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے اور خادموں کا عالم کیا ہوگا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہیں ہوگی ہر نوالے میں ستر مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا سبحان اللہ اور پانی وغیرہ کی فوائش ہوگی یہ نہیں ہوگا کھا دوں گا آواز دیں گے پانی لاؤ نہیں ہاتھ بڑھائیں گے تو پیالہ خود بخود ہاتھ میں آ جائے گا اور کیسا آٹومیٹک سسٹم ہوگا اور پھر یہاں دنیا میں کیا معاملہ ہے یہاں تو الحمدللہ امیر اللہ سنت کفلے مدینہ لگانے کا ذہن دیتے ہیں تاکہ پیٹ بھی صحیح رہے اور شہد بھی صحیح رہے اور وہاں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں نجاست گندگی پیشاب وغیرہ تھوک ریڈ کان کا میل بدن کا میل کچھ بھی نہیں ہوگا کھائیں گے دکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی سارا خانہ ہزم ہو جائے گا میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی نہ وہ محتاج ہوگا نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ اس کی جوانی ختم ہوگی جنت میں وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. اور پھر جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے امال کے مقدار سے مرتبہ پائے گا اور پھر دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے رب از وجل کی زیارت کریں سبحان اللہ عرش الہی ظاہر ہوگا رب از وجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے نور کے ممبر ہوں گے موتی کے ممبر ہوں گے مشکا ادنا جو ممبر ہوگا وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر وہ جنتی بیٹھے گا اور ان میں سے کوئی ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور اللہ عز و جل کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور چودھویں کے چاند کو سب دیکھتے ہیں اب اسی حالت میں وہ دیدار کر کریں گے کہ ان پر ابر چھا جائے گا ان پر خوشبو برسائی جائے گی اور اس کی خوشبو ان لوگوں نے کبھی ایسی نہ پائی تھی اللہ سے وجل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے جو چاہو لو پھر وہ لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گی ان میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثر ناکوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ ہی کلو پر ان کا خطرہ گزرا ان میں سے جو چیز چاہیں گے فوراً اس کے ساتھ کر دی جائے گی سبحان اللہ. کیونکہ جنت میں ہزم نہیں ملال نہیں افسوس نہیں ہے جو چاہیں گے مل جائے گا اور پھر آپس میں ملاقات ہوگی وہاں پر سبحان اللہ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اب دیکھے گا یار اس کا لباس تو بہت اچھا ہے ابھی گفتگو بھی ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے زیادہ اچھا ہو گیا اس کی وجہ یہی کہ جنت میں کسی کے لیے کوئی غم نہیں پھر وہاں سے اپنے مکانوں پر آئیں گے اب آج اگر گرمی میں گھوم پھر کر آئے تو گھر والے ابھی ہے نا بالکل ہولیائی بگڑا ہوتا پارا لیکن جب وہ اپنے گھر تو ان کی بیویاں استقبال کریں گی مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے جواب دیں گے کہ پروردگار دگار وجل کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزا تھا اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک جنتی دوسرے جنتی سے جب ملنا چاہے گا سبحان اللہ تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ایک روایت میں کہ ان کے پاس نہایت اعلی درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے پھر ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے جنت میں آ بن جائیں تار الاہی بن جائے ہم سب بھی بھیلاحی جنت میں کا آسی بن جائے ہم سب بھی الہی بہرے رضا قطبے مدینہ بہرے رضا قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جنتیوں کے چہرے روشن سبحان اللہ چاند سے زیادہ روشن سبحان اللہ اور پھر آج ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ملے جنتوں کی عزت مل رہی ہے ممبروں پر بٹھایا جا رہا ہے نور کے ممبر پر یاقوت کے ممبر پر مش کے ٹیلے پر ان کو بٹھایا جا رہا ہے ان کو عزت دی جا رہی ہے ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی جا رہی ہیں ان کو کھلایا جا رہا ہے ان کو پلایا جا رہا ہے اور ان کو पेश پیش کیے جا رہے ہیں کیسی کیسی نعمتیں اور آج اگر کچھ نعمت ہمیں مل جائے کچھ مال مل جائے کچھ عزت مل جائے کچھ عورت مل جائے تو کبھی چور کا ڈر لگ جاتا ہے کبھی ڈاکوؤں کا ڈر لگ جاتا ہے تو کبھی دہشت گردوں کا ڈر لگ جاتا ہے تو وہاں تو کوئی نیمت چھیننے والا نہیں ہوگا کوئی حسد کرنے والا بھی نہیں ہوگا کوئی جلنے والا بھی نہیں ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس آدمی پر تعجب ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ جنت واقعی ایسا گھر ہے کہ اس م... کے اس میں داخل ہوا جائے مگر اس کا اہل بننے کی کے لیے عمل نہیں کرتا نہ جنتی کی موت مرتا ہے نہ اہل جنت کیسی محنت اٹھاتا ہے اور نہ ہی اہل جنت کے کارناموں پر نظر کرتا ہے اور تعجب ہے کہ یہ آدمی اس گھر پر کیسے مطمئن ہو بیٹھتا ہے جس کی بربادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے اللہ کی کسم اگر جنت میں صرف بدن کی سلامتی ہوتی اور موت بھوک پیاس اور تمام ہوادی سے ہی بچا ہوتا تو بھی اس قابل تھا کہ اس کی خاطر دنیا کو مسترد کر دیا جاتا اور اس پر اس دنیائے تنگ کو ترجیح نہ دی جاتی اب جب کہ پہلے جنت مامون بادشاہ ہیں ہر طرح کی مسرتوں سے مستفید ہیں جو چاہتے ہیں حاصل کرتے ہیں عرش کے آنگن میں ہر روز حاضر ہو کر اللہ کا دیدار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو جنت کی نعمت سے حاصل نہیں دوسری کسی طرح متوجہ نہیں ہوتے ہر وقت طرح طرح کی نعمتوں کے چھن جانے سے بالکل محفوظ و معمون ہیں اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو اب ایسی جنت کی طرف انسان کا کیوں دھیان نہیں رہتا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دنیاوی طور پر بھی ہم اگر اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی یا عزیز بلند کوٹھی تیار کر لے یا بہترین کار خریدے یا کسی بھی صورت اپنی دنیاوی آسائش کا معیار بلند کرے تو ہم فوراً اس سے آگے بڑھنے کی جستجو میں مگن ہو جاتے ہیں ایک ہی دن لگ جاتی ہے اور بسا اوقات تو حسد کے باعث زندگی پریشان ہو جاتی ہے لیکن ہائے افسوس کہ ہم متقی و پرہیزگار بندوں کو دیکھ کر یہ تمنا کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح یہ اسلامی بھائی جنت کے درجوں کی بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے میں بھی اسی طرح کوشش کروں میرا یہ بھائی باجماعت نماز ادا کر رہا ہے میں بھی کرنے والا بن جاؤں میرا یہ بھائی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنی چہرے کو اس نے داڑھی سے سجا لیا اپنے سر کو امامہ شریف سے سجا لیا سنتوں بڑا لباس پہن کر یہ نیکی کی دعوت دیتا ہوا گھومتا پھرتا ہے اور یہ خوب خوب مدنی کاموں میں جسو رہتا ہے یہ مدنی انعامات پر عمل کر رہا ہے اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کے باعث یہ جھکانے والا بن جاتا ہے نہیں نہیں یہ پہلے بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اب تو اس نے آپ کو بہت سدھار لیا کفلے مدینہ لگانے کی کوشش کر لی سبحان اللہ اس کو تو جب دیکھو یہ تلاوت قرآن میں مصروف رہتا ہے سبحان اللہ اللہ نے اس کو کیسا جذبہ عطا کیا کہ جناب اس نے تو علم دین نہ حاصل کیا بلکہ دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تو نہ صرف خود قرآن پڑھ رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھا رہا ہے ہم ایسوں کو دیکھ کر ان جیسے بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ایسی جس جہ ہماری کیوں نہیں ہوتی کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی مختصر ہی سے جو زندگی ہے کتنا جی لیں گے جی جی کہ بھائی کتنا جیئیں گے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال اسی سال سو سال پھر کیا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کو میں اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل عطا فرمائے میں اس کو کوشش کروں میں ایسا بن جاؤں کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے راضی ہو کر مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے سنیے سنیے سورہ رحمان آیت نمبر چھیالیس میں پارہ ستائیس میں خدا رحمان از وجل کا فرمانے علیشان ہے ولی من خوف مقام اور ابی ہی جنتان ترجمائے کنزلیمان اور جو اپنے رب از کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں سبحان اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی تفسیر خزان الرفان میں لکھتے ہیں یعنی جسے اپنے رب و وجل کے حضور روز قیامت موقف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو وہ سے ترک کر دے گناہ چھوڑ دے اور فرائض بجا لائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں جنت عدن اور جنت نعیم اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنت رب از وجل سے ڈرنے کا سلا اور ایک شہوات ترک کرنے کا سلا سبحان اللہ اے کاش دل میں اس کے رسول پیدا ہو جائے کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علی کا عشق اپنے دل میں پیدا کرے گا اس کو کیا برکتیں ملیں گی سنیے سورت النساء، میں اللہ تبار کو تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کمزونی مان اور جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی امبیا صدیق شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ایک اظہار میٹھے میٹھے مصطفیٰ علی صلاح وسلام کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ہے حدیث پاک سنیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس پرفتن دور میں ہمیں سنتوں کی تربیت دلا رہا ہے پکار پکار کا کہا جا رہا ہے کہ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آج گناہوں میں مبتلا ہے دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کبلا شیخ طریقہ امیر اہل سنت سنگت برکات و عائدیہ کا عطا کردہ یہ مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان تو اپنی اصلاح کی کوشش مدنی نامہ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے آئیے ہمت کیجیے ہمت کیجیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آج سنتوں سے دور ہے سر آج ہم بھی اس احتکاف کی برکتیں لوٹتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ مدنی چینل دیکھ کر وہ کتنی باتیں سیکھی ہیں آج آکا علی سلاۃ وسلام کے امتی ان چیزوں سے دور ہیں گناہوں میں مبتلا پڑے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تو آئے کوئی تو ہمیں بھی تربیت دے اور پھر قبلا شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کی برکتیں دیکھیے کہ امیر علیہ شب و روز اسی بات کی کڑن کیا ہمارا کام سمجھانا ہے کوشش کرنا ہے کامیابی دینے والی ذات رب کائنات کی ہے آپ دیکھیں کہ چند چند چند منٹ میں کیسی کیسی مدنی باہرے آ جاتی ہیں جبھی پرسوں جب رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا شخریکت امیر علیہ سنت نے گانے بازوں کی ہولناکیوں پر کچھ بیان فرمایا اور چونکہ اس دن ٹرانسپورٹر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ نے ان کو دعوت پیش کی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ ہماری جو ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں ان کے مالکان توجہ دیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے عہد کریں کہ ہم گانے نہیں چلائیں گے تاکہ یہ لاکھوں لاکھ افراد جن ان کی ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں ان کے گناہوں کا ببال بھی ان پر نہ آئے چند منٹ آپ نے سمجھایا اور لوگوں کے ایسے میں سانا شروع ہوئے کہ حضور ہم نے توبہ کر لی کہ آئندہ ہماری گاڑیوں میں گانے نہیں چلیں گے یہ باہر ملی یہ باہر ملی تو آج اس طرح کا پیغام لے کر جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں کریا بکریا ملک با ملک سور کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں لوگ شرابیں چھوڑ کر سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ, وہ مسجدیں جن کو بے عملی کے سبب غافل مسلمانوں نے تارے لگا دیے تھے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں نے سفر کر کے وہاں پر نہ مسجدوں کو آباد کیا بلکہ الحمدللہ للہ وہاں مدرسے اور جامعات بھی قائم کر دیے گئے تو کیا معلوم ہمارے ذریعے سے بھی کوئی ایسا کام ہو جائے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی کفر کے جو عبادت خانے ہیں ان کو مسجدوں میں تبدیل کر دیں جی ہاں آج شراب خانے مسجدوں میں تبدیل ہونے کی مدنی بہاریں کیا ہم نہیں دیکھ رہے دیکھ رہے تو جب دنیا بھر میں آشقان رسول کوشش کرتے ہمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ مسجدیں بنا رہے ہیں وہ مدرسے بنا رہے ہیں وہ جامعات بنا رہے ہیں وہ دارالمدینہ بنا رہے ہیں تو میں کیوں دور ہوں میں بھی تو اس, صف... اس کافلے میں شامل ہو سکتا ہوں میرے کو مجھے بھی تو اللہ تعالی نے صلاحیتیں دی ہیں میں بھی تو بول سکتا ہوں میں بھی تو دیکھ سکتا ہوں میں بھی تو سوچ سکتا ہوں ہاں ہاں اللہ نے مجھے مال دیا ہے میں بھی تو اپنا مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کر سکتا ہوں ہمت اور حوصلے کی بات ہے ہمت اور حوصلہ کریں گے کیا معلوم کہ ہمارے ذریعے سے بھی دین کا کوئی بڑا کام ہو جائے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے, پیارے اسلامی بھائیوں ہمت کیجیے ہمت کیجیے اور قبلہ شیخ دریکت امیر اہر سنت دامد برکاتم عالیہ نے جو یہ مدنی پیغام دیا کہ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ زندگی میں یکموشت بارہ ماہ ہر بارہ ماہ میں تیس دن اور عمر بر ان اللہ ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا زوردار ان شاء کا نعرہ لگائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیا کرنے نیکیا پھیلانے گنہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع امین صلی اللہ علیہ ول وسلم آزان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکی حاصل کیجیے جواب دینا مشکل نہیں ہے جو موزن صاحب کہیں وہی دورہ دیجیے آپ کا جواب ہو جائے گا